من بعد سلبنی سرکم آ تعین شدید کل بنی اسراہلا بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آ تئی نا ہم من آیا تم کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں وی بدل نعمت اللہ جا ہوں اور جو اللہ کی نحمت کو بدلتا ہے جت ہو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی فعن اللہ شدید العقاب تو یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبہ کیے بغیر سابقہ انبیاء کے رام صلاب اللہ علیہ مجموعین کو بہت سی نشانیاں عطا کیے اور وہ لوگ ان مرجات کو دیکھنے کے بعد ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی حق پر نہیں آئے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا اللہ رب العالمین کی شریعت کو مانا نہیں پھر نتیجے میں اللہ سبحانہ نشانہ ہوا نے ان پر عذاب نازل کیا جیسے قوم ثبود فرعون اور اس کی قوم اسی طرح بنی اسرائیل ان کے مطالبے مطالبوں پر مجزاد آیات نشانیاں پھر بھی انکار کو نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نکلا تو اللہ سبحانہ و ہوا فرماتے ہیں کہ یہ اہل مکہ اور اسی طرح دیگر جو مسلمانوں سے مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزات کا اور نشانیوں کا سوال کرتے ہیں تو اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے لہذا سل بنی اسرائیل کم آتے آیا من بہ نا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے کتنی ہی واضح نشانیاں انہیں عطا کی لیکن ان کے بعد بھی وہ تس سے مس نہیں ہوئے اپنی عادات سے باز نہیں آئے اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے موسار علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا کیا جو سام بن جاتا تھا موجودہ تھا یزا یہ بھی ایک موجودہ تھا اسی طرح اللہ سبحانہ بھایا نہ نے طوفان نازل کیا بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے چڈیاں اور اسی طرح سمندر کا پھٹنا بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہوئے فرعون سے بادلوں کا اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا من سلوہ ان پر نازل کیا تو کتنے وعدے مو اللہ تعالی نے دکھائے تو انہوں نے اس نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے بھی نہیں اٹھانا مقصد یہ ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نشانی بھیج دیتا ہے بوجزات دکھا دیتا ہے اور اس کے بج لوگ نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے اور جس طرح کے یہ بوجز کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے بوجزات دکھا سکتا ہے لیکن نہیں دکھاتا اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں اور موجزہ دیکھنے کے باوجود نہ ماننے پر پھر اللہ تعالی کو غصہ آتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں مَا مانا انا انیاسی اللہ انقدم ابھی حلبال ہمیں موجزات دکھانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے صرف یہی ہے کہ پہلے لوگوں نے اس کو جٹلایا تو اب بھی لوگ دیکھیں گے اور جٹلا دیں گے اس لیے گریز کرتے ہیں موجدات دکھانے سے پمدل نعمت اللہ جات ہوں اور اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد جو اس کو بدلتا ہے سعین اللہ شدید الحق تو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا کفر الحیات دنیا مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے خوبصورت بنا دی گئی ہے خوشنما کر دی گئی ہے آمن اور کافر ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے تقوی ملطیامہ اور جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے و اللہ یرزو میں کتاب اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے کفار ایمان نہ لانے کی وجہ دنیا کا ان کی آنکھوں میں مزین ہو جانا ہے دنیا ان کے لیے بڑی خوشنما اور مزین ہے اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے اور مومین جو آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے بالکل حقیر اور ناپائیدار ہونے کی وجہ سے غیر مرغوب ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ کافر لوگ جو دنیا پر ہی مار مٹتے ہیں اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں انہیں یہ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہی نہیں حالانکہ اہل ایمان مستقبل سمجھتے ہیں آخرت کو اور وہ اس کی فکر کرتے ہیں اور کافروں کا مستقبل وہ دنیا کے ذریعے رہ جانا ہے وہ اس کی فکر کرتے ہیں تو یہ اہل ایمان سے مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو تمر کا نشانہ بناتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقو یا یا اور اہل قیامت کے دن ہر اعتبار سے, سے بلند درجے پر ہوں گے شاو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اتاب عطا کرتا ہے کانس معاحدہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے فبا ص اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے وہ بشرین و مندرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر وَأَنزَرَ مَعَهُمُ اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ لیا کمین نہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں فی مختلا سو فی اس چیز کے بارے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو مختلا ہی اور اس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا ادینہ اتو ہوں مگر ان لوگوں نے ہی جو یہ دیے گئے کتابیں جا بین اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی ان کو کتابیں دی گئی نشانیاں ان کے پاس واضح آ گئی پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا کیوں بغیم دئینا ہوں آپس کی زد کی وجہ سے تو اللَّهُ اللہ آمَنُوا امن ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لے آئے لیماں اس بات کی اختلافی ہی جنہوں نے اختلاف جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا مین الحق کی حق سے بھی ہی اللہ نے ان کو ہدایت دی اپنے ادن سے واقف مستقیم تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستے کی طرف ہے اس آئس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف فرما رہے ہیں کہ لوگ پہلے ایک ہی ملت پر تھے ایک ہی مذہب ایک ہی دین پر کوئی مشرق نہیں تھا آدم علیہ سرات و کو اللہ نے پیدا فرمایا انہیں زمین پر بھیجا اور پھر ان سے اللہ تعالی نے بہت سے انسانوں کو زمین پر پھیلا دیا یہ سب توحید پرست ایک ہی ملت ایک ہی دین ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا آدم اور روح علیہ السلام السلام کے مابین دس برن یعنی ایک ہزار سال کا وقفہ ہے ایک ہزار سال تک لوگ ایک ملت پر ایک دین پر توحید پر رہے ہیں پھر شیطان کے بہکاوے میں لوگ آئے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نوح علیہ سلاۃسلام کو مبروس فرمایا کہ وہ لوگوں کو حق بیان کریں حق بتائیں کہ توحید اصل دین ہے شرک نہیں یعنی انسانیت کی ابتدا و شرک سے نہیں ہوئی بلکہ انسانیت کی ابتدا اللہ تعالی کی توحید سے ہوئی ہے سورج کی پوجا چاند کی پوجا ہوا پانی کی پوجا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر پوجنا یہ سارا کام بعد میں ہوا پہلے نہیں تھا کان الناس کو امت اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر لوگوں نے اختلاف کیا جب اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے دینی احکامات کے اندر کوتایاں برتنے لگے خلاف جب پیدا ہوا تباہ صنبی نزرین تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر وہ انص اللہ کتاب حق اور حق کے ساتھ کتاب ان کو عطا کی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی اور ان کتابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ چھانا ہوا تعالیٰ نے لوگوں کے مابین پیدا ہونے والا اختلاف دور کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اس میں جو ہے اس کو حق جانے اختلاف ختم ہو جائے گا وحی اللہی کی اتباع کا حکم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھی دیا تھا فمن پمنتا بھی جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا وہ غم زدہ نہیں ہوگا تو پھر جب لوگ وہی سے ہٹے اللہ تعالی نے پھر وہی نازر کی تاکہ لوگوں کا اختلاف ختم ہوا پاکی گلینا اونٹو نا جات بل بین اور جن کو یہ کتابیں دی گئیں کتابیں ملنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا واضح دلائل آ جانے کے باوجود بغیم گئینہ ہوں آپس کی زد ہٹ گرمی کی وجہ سے جب اللہ سبحانہ خیال ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوت اور رسالت دے کے بھیجا اس کے بعد مسلمان ایک ہی امت تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ کے رام نگوان اللہ علیہ طابعین تابعین تبا تابعین کا دور صرف صالحین وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے براہ راست کتاب و سنت سے اجتماع کرتے استدلال کرتے مسائل کا استخراج کرتے اپنے مسائل کا حل الزحیہ الہی سے ڈھونڈتے کوئی حنفی کوئی شاخری کوئی مالکی کوئی حنبلی کوئی راکزی کوئی کچھ بھی نہیں تھا ایک ہی امت ایک ہی کلمہ ایک ہی دین اور ایک ہی من ایسا سب پھر بعد میں لوگوں نے و رجال کو لوگوں کی باتوں کو اپنا دین بنا لیا وحی الہی کے بجائے کتاب و سنت کی بجائے لوگوں نے اپنے بڑوں کی باتوں کو اپنا دین سمجھ لیا اختلاف پیدا ہونا شروع پھر یہ دھڑے اور گروہ اور فرقہ بازی وہ پیدا ہو پہلے لوگ بھی اختلاف کا شکار ہوئے تھے اللہ کی وہی کو چھوڑنے کی وجہ سے اب بھی لوگ امت مسلمہ میں بھی اختلاف کا شکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کی وحی کو چھوڑنے کی وجہ سے شیخان کی اتباع کرنے کی وجہ سے وحی کی اتباع میں کبھی کوئی اختلاف نہیں لوکان اللہ اختلاف الکفی وا اگر یہ کتاب غیر ملنا اور کی طرف سے ہوتی تو اس پہ اختلاف ہوتا اس میں کوئی اختلاف نہیں ایک ہی جیسی ہے شروع سے آ تک اس کے آپس میں اس کے اندر کوئی تضاد نہیں تو جب اس میں کوئی تضاد نہیں تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں میں تضاد تعداد ہوتا پڑتا تو مسلمانوں کا من جب تک وحی الہی سے براہ راست استدلال اور استعمال رہا ہے ان میں بھی اختلاف پیدا نہیں ہوا اور جب ہر کسی نے اپنا اپنا ایک تراشا ایک بڑا بنایا اور پھر اس بڑے کی بات کو دین کا حصہ بنا ڈالا اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں جو اختلاف تھے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھے جو اختلاف لا علمی کی وجہ سے ہو وہ تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے لاعلمی کی وجہ سے بندہ ہے غلط کام کرا اس کے پاس علم آئے گا رک جائے گا بات ختم کیوں تھا بینہ ہمارا بڑا زیادہ رتبے والا ہے لہذا اس کی مانگوں بڑوں کی باتوں کو دین بنانے سے اور اس پر زد اور ہٹ گرمی کرنے کی وجہ سے اقتصاد پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے بالش بالش قدم قدم جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے ہٹتا کہ اگر وہ زب سانڈے کی دل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے صحابہ نے پوچھا کون لوگ مراد ہیں اہل کتاب فرمایا اور کون یہود و سارا کی کہا تم بھی کرو گے ان کی اتباع کرو گے جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے اور مسلمانوں نے ویسے کیا ہے جیسے انہوں نے اختلاف کیا ویسے مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے پڑے گے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ فِيهِ مِنَ الْحَقِ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جس بات کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی ہدایت دے دی سمجھ دے دی, دی اور اللہ تعالی یہدی من یشاء جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اراۃ راست مستقيم سیدھے راستے کی طرف اب حسبت من تدخل الجنہ یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یاتیکوم مثل الذين قبلكم حالان کہ ابھی تک تمہیں وہ مشکلیں پیش نہیں آئیں جو جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئی تھی مستقم البا بس در انہیں تنگی پہنچی تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے زیلو سخت ہلا دیے گئے حسا یا کولر رسولہ آمان نصر اللہ حسا کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اعلیٰ خبردار قریب یقیناً اللہ تعالی کی مدد بہت قریب ہے مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرقین منافقین اور یہود سے سخت تکالیف کا سامنا ہوا مکہ میں اکیلے مشرق تھے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو مشرقوں کے ساتھ منافق بھی اور ان کے ساتھ یہودی بھی مشکلیں اور بڑھ گئی سختیاں آ گئیں یہ تکلیفیں کون سختیاں پیش آئیں تو یہ آیات آیا ہوئیں مسلمانوں کو تو سلی دی گئی کہ اللہ کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر ہی نہیں آ رہی ہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے انہیں جانی نقصان مالی نقصان سخت قسم کا خوف اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی حتہ کے وہ ہل کے رہ گئے حتیہ کہ اس زمانے کا رسول اور اس رسول پر ایمان لانے والے لوگ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کے اتنے شدت کے ساتھ وہ منتظر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مدد کی سابقہ امتوں کی انبیاء و مسلم کی تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی تم بھی فکر مند نہ ہو تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا سعالہ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی غلبہ احزاد کے موقع پر جو مسلمانوں کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احاط میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بلحت کلو بل حاجی و تد النہ بلا ہندو خوف و حراست کا پورا کفر جو تھا قرب و جوار کا وہ اتحاد لے کر آ گیا چھوٹے سے مدینے کو کچلنے کے لیے کلیجے منہ کو آنے لگے اللہ کے بارے میں لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے ہونا کم ٹولی بک مینونا شدیدا مومنوں کی بڑی کڑی آزمائش ہوئی اور وہ ہلا کے رکھ لیے تو بڑی سخت تکلیف اور مصیبت کا سامنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی یہ بھی کر گئے اللہ تعالی نے ناکام و نام مراد دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ابھی تک پہلے لوگوں کی طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں آئیں ان میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا را کے اس کو چیر دیا جاتا تھا پھر بھی وہ اپنا دین چھوڑتا نہیں تھا تو ہید سے روح گردانی نہیں کرتا تھا اسی طرح لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسموں کو نوچا جاتا پھر بھی وہ اللہ کے دین پر پر قائم رہتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کا یہ دین ضرور پورا ہو کے رہے گا حتیہ کے ایک سوار سنہا سے چلے گا حضرہ موت تک سفر کرے گا اس کو اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا اتنا امن اور سکون ہو جائے گا یا پھر چرواہے کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے سے ڈر ہوگا بھیڑیے کے علاوہ بکریوں کے اوپر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی بکری چرا کے لے جائے یا کوئی اس کو نقصان بھی پہنچا دے ہاں بھیڑیا وہ جانور ہے اس کا ایک بابرا حالات انسانوں میں اتنا امن و سکون اللہ سبحانہ بنا ہوا دے پر لیکن تم لوگ بہت جلدی کرتے ہو صبر کرو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے حجی کہ رسول اور اہل ایمان نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ ان کا کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اعتراض نہیں تھا اللہ سبحانہ آنا ہوا تھا بلکہ یہ گریا جاری کا عالم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بار بار دعا کرتے کہ اللہ کی مدد آئے اللہ کی مدد آئے اور وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اتنا ظلم ہو گیا اتنی مصیبت آ گئی اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد کب آئے گی اعلیٰ اللہ قریب یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے اس ارونا کا مادہ مل سے کون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دیجیے ما ان تخت تم جو بھی کوئی خیر خرچ کرو خیر اس مال کو کہتے ہیں جو حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو فل تو والدین کے لیے والقرابین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ولیزام اور یتیموں کے لیے ومساکین اور مسکینوں کے لیے اپنی طویل اور مسافروں کے لیے سما تفاع من خیرین اور جو کچھ بھی بھلائی کرو سیام تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے حکمت کا تقاضہ ہے کہ خرچ کرنے کا بتایا اور ساتھ جگہیں بتا دی کہ خرچ کرنا کہاں کہاں ہے جیسے آج کل گرمی کے موسم میں کوئی سخرا کا مریض وہ پوچھے کہ میں شہد پی لوں تو وہ حکیم اس کو طبیب بتائے کہ ہاں سرکہ ملا کے پی لو سرکہ شہد کی حدت کو کم کر دے گا اضافی بات کا بھی علم اللہ سبحانہ خیام ہوا نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں انہیں کہو کہ جو بھی خرچ کرنا ہے تمہاری مرضی یہ نقلی خرچے کی بات ہے فردی صدقات کی رطا پریشر فکرانے کی نہیں اس کے علاوہ فرمایا جو مال بھی تم خرچ کرو تمہاری مرضی ہے جو فرد ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ فریل والی دہنی والدین پر خرچ کرو والدین نے تمہیں جنم دیا ہے ان کا حق تمہارے مال پر سب سے زیادہ ہے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسو صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میرا مال لے لیا آپ نے فرمایا انتا ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے جو اس نے لے لیا وہ ہے ہی اس کا انسا و گالو کالی ابی کا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے ولمقرابین اور قریبی رشتے داروں کو خرچ کرو ان پر ان کو دو ولیسامہ یتیم جو باپ کے سائے سے محروم ہیں ولمساکین اور مسکین لوگ جن کی بنیادی ضروریات زندگی ان کی آمدنی سے پوری نہیں ہوتی اب مستقبین اور مسافر مسافر بھی سفر کی وجہ سے ایک طرح کا محتاج ہی ہوتا ہے سما تفرو بن قری اس کے علاوہ باقی جتنے مصارف تھے خرچ کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں سمو دیے بمات فارو بن قریب فعن اللہ بھی علی تم جو بھی خیر کا کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جہاں پر بھی خرچ کرو خیر کے کام میں برائی میں نہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا کرنا اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہے سعین اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو اللہ تعالی اسے خوب جاننے والا ہے عشو، عشو، عشو، عشو